مارندے کہ غریبا نے مرد دار اس کا نتیجہ تھا کہ اس سے دس سال کی قلیل ترین مدت میں ایک قطرہ خون بہائے بغیر حتیہ کے کسی کسی کو ایک گالی دیے بغیر پاکستان جیسی وسیع و عریض مملکت حاصل کر لی گئی اور اس طرح ثابت کر کے دکھا دیا گیا کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں عبیزہ نمان ضمن ارض کر دوں کہ یہ جو ہمارے سامنے واقع آتا ہے یہ تفسیمیں ہند کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا وہ ممنکت پاکستان حاصل ہونے کے بعد کی بات ہے مملکت پاکستان ایک قطرہ خون بہائے بغیر حاصل ہو گئی یہ ہے فکری تحریک کا نتیجہ اس قسم کی فکری تحریکیں ان قائدین کے ہاتھوں پر وان چڑھتی ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ نگاہ بلند سخم دل ناراض جان پر سوز نگاہ بلند سخم دل ناراض جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے قوم کو اس قسم کا میر کارواں مجسمر دیا تھا دی. اس طرح یہ فکری تاریخ کامیاب ہوئی لیکن جس طرح یورپ میں مذہب نے اپنی شکست خردگی کے بعد عوامی تحریکوں کا پیکر اختیار کیا تھا بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی وہ مذہب جو تاریخ پاکستان کے دوران کونوں خدروں میں چھپ گیا تھا پاکستان میں ایک منظم عوامی تاریخ کی شکل میں نمودار ہوا اور اپنے آپ کو اقامت دین کے دائی اور اسلامی نظام کے علم بردار کی حیثیت سے متعارف کرا اس تحریک نے اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو اس طرح یورپ کی عوامی تحریکوں سے مستعار لیا تھا اس کا اندازہ خود ان کے اپنے بیانات سے لگ ہے یہ بڑا تجزیہ غور طلب ہے زیزانے مند یہ ساری تحریک مستعار لی ہوئی ہے یورپ کی فاشزم نازیزم اور کمیونزم سے اس تحریک کا مقصد اپنا اسٹیٹ قائم کرنا تھا وہ اسٹیٹ کس اس قسم کا ہوگا اس کے متعلق امیر جماعت اسلامی مودودی صاحب اپنی کتاب اسلام کا نظریہ اس سیاسی میں لکھتے ہیں غور کیجیے زیزا نمن کس طرح سے قدم با قدم نال با نال انہی کے پیچھے پیچھے یہ چلی جا رہی ہے تاریخ وہ دکھتے ہی ہے کہ اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے دائر اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا یہ ہما اور کلی اسٹیٹ ہے اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی کو محیط ہے یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص افلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے پر معاملے کو پرائیویٹ اور شخصی نہیں کہہ سکتا اور یہ الفاظ سنیے کہ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ خواشتی اور اشتراکی حکومتوں سے ایک گونا مباخلت رکھتا ہے ان کی جماعت کے ارکان کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ انہیں اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو جماعتیں کسی طاقتور نظریہ اور جاندار اجتماعی فلسفہ کو لے کر اٹھتی ہیں وہ ہمیشہ کلیل تعداد ہوتی ہیں اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پر حکومت کرتی ہیں سنیے روسی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان ارکان کی تعداد اس وقت صرف پچیس لاکھ ہے اور ان... یہ اس زمانے میں لکھا تھا جب انہوں نے اس... بنیاد ڈالی ہے انیس سو اس وقت صرف 32 لاکھ ہے اور انقلاب کے وقت اس سے بہت کم تھی مگر اس نے سترہ کروڑ انسانوں کو مسخر کر لیا مسئلے کی فاشس پارٹی صرف چار لاکھ ارکان پر مشتمل ہے اور روم پر مارچ کرتے وقت تین لاکھ تھی مگر یہ قلیل تعداد ساڑھے چار لاکھ پتالوی باشندوں پر چھا گئی یہی حال جرمنی کی نازی پارٹی کا بھی ہے غور فرما رہے ہیں آپ کہاں سے یہ آئیڈیالوجی لی گئی آپ نے غور فرمایا کہ اس تاریخ نے کس طرح اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو یورپ کی فاشسٹ نازی اور کمیونسٹ پارٹیوں سے مستعار لیا تھا ان پارٹیوں کی طرح ان کے پیش نظر بھی قوت کے ذریعے حکومت چھین کر اپنا تسلط قائم کرنا چنانچہ وہ اپنی جماعت کے افراد سے کہتے ہیں کہ اسلام اپنے مطمئین سے کہتا ہے کہ تم روئے زمین پر سب سے زیادہ سالے بندے ہو لہذا آگے بڑھو لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے میرے عزیزہ نے مان ان تمام اقتباسات کے حوالے ان کی کتابوں کے پیمسلٹ میں دے دیے ہوئے ہیں یہ پیمسلٹ بعد میں آپ کو یہی مل جائے گا اس میں آپ دیکھ لیجیے گا یہاں پڑھ کر دوہرانے کی ضرورت نہیں پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ چونکہ تم صالحین کی جماعت ہو اس لیے تمہارا فریضہ یہی تمہارا فریضہ بھی قرار پاتا ہے وہ اس صالحین کے گروہ کے متعلق دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جب صالحین کا گروہ منظم ہو پہلے ملک کی عظیم اکثریت ان کے ساتھ ہو یا کم از کم اس بات کا ذنع غالب ہو کہ عملی جد و جہد شروع ہوتے ہی اکثریت ان کا ساتھ دے گی تو اس صورت میں بلا شدہ صالحین کی جماعت کو نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ ان کے اوپر یہ شریف فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت منظم کر کے ملک کے اندر بزور شمشیر انقلاب پیدا کرے اور حکومت پر قبضہ کر لیں اس کے لیے وہ مثال بھی روسی کے پیش کرتے ہیں چنانچہ وہ اپنی کتاب اسلامی ریاست کے جتنے ایڈیشن میں لکھتے ہیں مخالک کہاں سے یہ چیزیں لے رہے ہیں اس سے ذرا آگے چل کر وہ لکھتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے نہ کہ طریقہ کار سے مینز ار جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اے چیز میں کیا گئی سیاست کا بنیادی ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ بھی تم مناسب سمجھو اس کو اختیار کرو اسے وہ حکمت عملی قرار دے ہیں ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے نہ کہ طریقے کار سے لیکن اگر پورا منظرائے سے جوہر اقتدار سبسٹینس آف پاور ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام دعوت جاری رکھیں گے اور تمام شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے جسے یہ شرعی سمجھتی ہے اور جس کے لیے انہوں نے ابھی ابھی روس کی اور نازیزم کی اور فاشزم کی مثالیں دی ہیں فاشز تاریخوں میں لیڈر تاریخوں میں پارٹی لیڈر کے حکام کی عتائت ڈکٹر کے طور پر کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات اس سلسلے میں مادودی صاحب نے لکھا تھا کہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جرمنی اور اٹلی کی مثالیں موجود ہٹلر اور مسلینی نے جو عظیم الشان قروت حاصل کی ہے تمام دنیا اس کی موترف ہے مگر کچھ معلوم بھی ہے کہ اس کامیابی کے کیا سباب ہیں وہی دو یعنی ایمان اور اطاعت عبی نازی اور فاشسٹ جماعتیں ہر اتنی طاقتور اور اتنی کامیاب نہ ہو سکتی تھیں اگر وہ اپنے اصولوں پر اتنا پختہ اعتقاد نہ رکھتی اور اپنے لیڈر کی اس قدر سختی کے ساتھ متعد نہ ہوتی غور فرماتے جائیے عزیزانحمان ایک ایک اقتداس کا حوالہ جہاں موجود ہے اور ہٹلر اپنی عتائش ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے کراتے تھے لیکن مادودی صاحب نے چونکہ اپنی تاریخ کو مذہبی رنگ میں پیش کیا تھا اس لیے انہوں نے پارٹی لیڈر کی عتاد کو خدا رسول کی عتاد سے تعبیر کیا چنا انہوں نے انیس سو اکیاون میں کراچی میں تقلیل کرتے ہوئے کہا تھا اسلامی نقطۂ نگاہ سے اقامت دین کی صحیح کرنے والی جماعت میں جماعت کے علل المر کی عتائت پھر معروف دراصل اللہ اور اس کے رسول کی عطایت کا ایک جت ہے جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو امیر مانا ہے وہ اس کے جائز احکام کی عطایت کر کے دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی عتاد کرتا ہے اور منطقی نتیجہ یہ کہ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی عطائف میں ان کے نزدیک عقل و فکر کو قتم دقیل نہیں ہونے دیا جا سکتا چنانچہ وہ اپنی کتاب بنتی میں لکھتے ہیں کہ کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا تم کو حق نہیں خاص کسی حکم کی مسلح تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے خاص کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار کا پورا اترے یا نہ اترے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان عقائد و اقام کو اپنی عقل اپنے علم اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو ڈسپلن صرف ماننے اور عقائد کرنے سے قائم ہوتا ہے دیکھا مذہب کس طرح سے آتا ہے ظاہر ہے کہ جب پارٹی لیڈر کی اطاعت خدا اور رسول کے احکام کی عائد کی طرح ہو جائے گی تو جو کچھ خدا اور رسول کے احکام کے متعلق کہا گیا ہے اس کا بالواسطہ واسطہ اطلاق پارٹی لیڈر امیر جماعت کے احکام کی عطایت پر خود بہت ہو جائے گا آپ نے غور فرمایا کہ بات اس طرح پھر پھرا کر نہیں آ گئی کہ عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے متبعین کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا جائے عام طور پر یہ لوگ مجھ سے آگے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ باتیں اتنی کھلی ہوئی نکھری ہوئی اتنی دلیل و برہان کو مدین کہ ذرا سوچ سمجھنے کے بعد جھٹ سے سمجھ میں بات یہ آ جاتی ہے ان کے تضادات نکھر کر سامنے آتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم ان لوگوں کے ان کے متبعین کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اس کو قتل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ سمجھتے نہیں ہیں کیا ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس مقام پر لایا جاتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کا کوئی مقام ہی نہیں کوئی ہی نہیں جتنے بھی صرف ماننے اور ہدایت کرنے سے کام ہوتا ہے یوروپ کی ان پارٹیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے جو حربہ ضروری سمجھا جائے اسے بنا تعمل اختیار کر لیا جائے یہی مسلک جماعت اسلامی کا ہے چنانچہ مادوی صاحب لکھتے ہیں کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بات ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب تک ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے. واجب ہو جاتا ہے شریعت کی روح سے ترک واجب تو آپ کو پتا ہے کہ کس قدر گناہ گنا تھا فرض سے نیچے صرف واجب ہوتا ہے اس وقت جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا ترک واجب ہے اس لیے خدا کے ہاں اس کا موافظہ ہوگا کہ تم نے سچ کیوں بولا جھوٹ کیوں نہیں بولی نہ صرف جھوٹ بولنا بلکہ ہر قسم کا ہر با اختیار کردے حکیم عبدالرحیم اشرف جماعت اسلامی کے ایک ممتاز رکن تھے وہ اب ان سے الگ ہوتے تھے انہوں نے اپنے اخبار الیر کی انیس ستمبر انیس سو اٹھاون 19 کی عشایت میں لکھا تھا کہ میں نے سید ابوالی سے سترہ دسمبر انیس سو ستاون کو ملتان جیل میں ملاقات کی اس موقع پر من جملہ دیگر امور منترین سنت اور ان کے فتنے کا بھی ذکر آ گیا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس فاصل میں اس پر مولانا ممدوح, ممدوح نے عشایت لٹریچر کی ایک اسکیم بتائی اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ چودھری غلام محمد صاحب پورے کراچی کے ان کے امیر تھے اب محبوب ہو چکے ہیں حکیم عبدالرحیم اشرف سے کہا کہ آپ چودھری غلام محمد صاحب سے کہیں کہ وہ دفتر طلوع اسلام سے رابطہ پیدا کریں اور وہاں کسی شخص کی تعریفیں قلب کر کے طلوع اسلام کے فتح حاصل کریں تاریخ قلب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عوامی تحریک جب مذہب کا ردادہ ہوڑ دیتی ہے تو اس کی اصطلاح بھی کس طرح مذہبی مذہبی اور کمیونسٹ جسے کھلے الفاظ میں رشوت کہتے مادودی صاحب نے اس کے لیے تعلیف علم کی قرآنی اصطلاح استعمال فرمائی پاشستوں نازیوں اور کمیونسٹوں کے نزدیک طاقت حاصل ہونے پر اپنے مخالفین کا سفایا کر دینا نہایت ضروری لکویڈیٹ کا تو یہی مسئلے مودودی صاحب کا ہے چنانچہ وہ اپنے رسالہ مرتب کی سزا میں لکھتے ہیں اور بربیزہ دی جانے میں وہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں اسلامی نظام رونما ہو جس میں گھیر آ جائے اسلامی نظام رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاد اور عمل منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اپ اندر اپنے ویج مدت کے بعد اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو مسلمانوں کی نفر سے زیادہ ہوئے مسلمان سمجھا جائے گا تمام میں اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے فرائض و واجدات دینی پر انہیں مجبور کیا جائے گا پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا یعنی جس بات کو محدودی صاحب اسلام کہہ دیں وہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا میڈیا نے من انتظار کیجیے اس اڈیکشن کے بعد آئین بننے کے بعد اگر یہ اسلامی نظام رونما یہاں ہو گیا تو ایک سال میں جو کچھ آپ نے کھانا پینا ہو کھا بھی لی وہ جو کہا تھا اس نے تو بذا میں کہ کیوں مرے جاتے ہو غالب ابھی جلدی کیا ہے تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہو نا ایک سال کی مہلت شکریہ کی قرارداد پاس کیجیے سال بھر کی مہلت تو دے دیجیے یہ بھی اگر نہ دیتے تو آپ کیا کر لیتے اجیتا ایک سال کے بعد سب کو قتل کر دیا جائے گا یہ چیو جماعت جو ان عزائن کو لے کر نزول فرمائے پاکستان ہوئی اس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں عوامی تاریخ یا میس موومنٹ کی بنیاد رکھی قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ایسی تاریخیں جنہیں عوامی تاریخیں کہا جاتا ہے کن ان عناصر سے ترکیب پاتی ہیں ان کی خصوصیات اور لوگوں پر ہوتے ہیں وہ کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور انہیں کامیاب بنانے کے کیا طریقے یہ ہمارے پیش نظر موضوع کا بڑا اہم اور بنیادی گوشہ ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اسے کامل غور و فکر سے اس کی سماعت فرمائیں پہلی چیز سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عوامی تاریخ کے پیش نظر کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا اس کے پیش نظر تخریب ہوتی ہے جس کے لیے وہ معاشرے میں مسلسل خلفشار اور انتشار کیوس پیدا کرتی رہتی اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مشتعل رکھا جائے اور انہیں عقل و فکر اور غور و تدبر کی تک آنے نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو مذہبی دیوانے یا ریلیجس فینٹکس کہا جاتا ہے یہ تیار کیے جائے. دو عوامی تحریک میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی موجودہ زندگی سے غیر مطمئن بلکہ بیزار ہوں اور مستقبل کی طرف سے مایوس اس میں معاشی ناہمواریوں کو بنیادی طور پر دخل ہوتا ہے یوں تو طبقاتی تفریق کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابلیس نے ابن آدم کے کان میں میری اور تیری کا افسوس پھونکا تھا لیکن جب کسی قوم میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک طبقہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑیوں سے کروڑوں کا مالک بن جائے تو ہیوز اور ہیو ناٹس کی تفریق بڑی نمایاں ہو جاتی ہے اس سے نچلا طبقہ اپنی موجودہ حالت سے بے حد غیر مطمئن ہو جاتا ہے عوامی تاریخ چلانے والے اس صورت حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی تکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حال یا پریزنٹ کو مسلسل پوستے رہتے ہیں اس کے ہر گوشے میں کیڑے ڈالتے رہتے ہیں اس کی خرابیوں کو اچھال اچھال کر نہایت مبالغہ میں آمیز انداز سے سامنے لاتے رہتے اور اس طرح اس کے خلاف عوام کے جذبات نفرت کو مشتر کیے چلے جاتے ہیں مذہب کے نام پر عوامی تاریخ کے علمبردار معاشرہ کی ہر اخلاقی خرابی کا ذمہ دار اوپر کے طبقے کو قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارتے رہتے ہیں اور عوام کے دل میں یہ یقین راسک کر دیتے ہیں کہ ان کی مفلسی اور پریشاں حالی کی واحد ذمہ دار اوپر کے طبقے کی بدعمالی ہیں اس تاریخ کے علمبردار حال کو اس قدر قابل نفرت دکھانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو اس قدر درخشندہ اور تابناک دکھاتے ہیں کے مایوسوں اور, محرو... اور, اور محروموں کی آنکھیں چلیا جاتی ہیں وہ ان کے دلوں میں ناممکن الحصول امیدوں کے جگمگاتے چراغ روشن کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس طرح مسرتوں کے جھولے جھولتی ہے مذہب پرست طبقہ جو ماضی کو اس قدر برقندہ بنا کر دکھاتا ہے اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حال بے حد گھناؤنا نظر آئے اور جب وہ عوام سے کہیں کہ جس نظام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی جنتی زندگی کا نظارہ دکھا دے گا تو وہ لوگ دیوانہ وار لپک کر ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر کے طبقے کی خرابیاں ذمہ دار نہیں ہوتی کیونکہ نیچے کا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے نیچے کے طبقے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ان کو کبھی سامنے نہیں لائیں گے صرف ان کی خرابیوں کو نمایاں کر کے سامنے دکھائیں گے ورنہ عزیز من مند خرابی کی نوعیت وہ ہے جو اپراک در سے پیدا ہوتی ہے مفلسی مفلوق الحالی سے بھی بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان دونوں کی اصلاح جو ہے ایک ایسے, ایسے متوازن نظام میں ہے کہ جس میں اوپر اور نیچے کے طبقے کی تفریق باقی نہیں رہتی سارا طبقہ اوپر آ جاتا ہے اس میں وہ یہ کبھی نہیں کرتے اس لیے کہ اس سے پھر وہ عوام کا انبو ان کے ساتھ باقی نہیں رہتا وہ ہمیشہ بغیر نام دیے ہوئے مبہم سے انداز سے اوپر کا طبقہ بلائی طبقہ ساب اقتدار طبقہ باب نظم و نسق کا طبقہ کیسے چلے جائیں گے تاکہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے متعلق بھی کوئی تنقید یا تنقید کی جا رہی ہے یہ ان کی تکنیک ہوتی عوام کے دل میں مہوم امیدوں کے چراغ روشن کر کے مستقبل کے فریب تخیل کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کوئی بات متعین طور پر نہ کہی جائے بلکہ اپنے پروگرام کو مبہم لیکن نہایت دلکش اور جازب اصطلاحات کے پردوں میں چھپایا جائے متعین اور واضح پروگرام سامنے رکھنے میں نصل یہ ہوتا ہے کہ متبعین یا فالوئر قدم قدم پر ماپنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نصب العین کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں یا نہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو وہ بدجد ہو جاتے ہیں اس لیے تکنیک یہ ہوتی ہے کہ اسے متعین الفاظ میں کبھی سامنے نہ رکھا جائے مبہم اصطلاحات کے پردوں کے اندر چھپا کر اسے پیش کیا جائے اپنے پروگرام کو مبہم رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام سے ہر وقت یہ کہتے رہا جائے کہ وہ آئی لے وہ آئی لے ناس نہ سور صبح ہو. ان سے کہا جائے کہ اب منزل دور نہیں اب تھوڑی سی ہمت اور کرو یہ تھوڑے بہت تعمیری نشانات جو باقی رہ گئے ہیں انہیں جتنی جلدی تباہ کر دو گے اس کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جائے گا عوامی تاریخ میں ٹیمپوں کا برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اپنے متبعین سے کہا جائے کہ منزل دور نہیں میں اس گدے کی مثال نہایت بردستہ ہے تو جس کی گردن میں چھوٹی سی لکڑی باندھ کر اس کے اگلے سرے پر سے گاجر لٹکا دیتے ہیں اس میں تکنیک یہ ہوتی ہے کہ اس گاجر کو گدے کی آنکھ سے ذرا ہی دور رکھا جاتا ہے اگر اسے لمبے فاصلے پر رکھا جائے تو گدا اس پرہ میں آ نہیں سکتا عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال راسک کر دیا جائے کہ حق و صداقت کی حامل صرف ان کی جماعت ہے اس میں کوئی دوسری پارٹی شریک نہیں ہے ان کی تحریک دنیا بھر کی خوبیوں کی واحد مالک ہے یہ خوبیاں کہیں اور نہیں مل سکتی ایکسکلوسونیس جسے سوشلزم میں کہتے ہیں عوامی تحریک میں وہ لوگ کشا کشاں شامل ہو جاتے ہیں جن کے اپنے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ان کی پارٹی میں بتائی جاتی ہیں وہ سب ان کے اپنے اندر موجود ہیں اس طرح ان کا وہ نفسیاتی خراب پورا ہو جاتا ہے جو خوبیوں کے فقدان کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں کمپلیکس کا شکار ہو رہے تھے جس طرح ایک شخص پانی میں غوطہ زن ہو کر باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی پارٹی کے دیر ذخار میں ڈوب کر دنیا اور معافیا سے نہ صرف بے خبر ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتے ہیں عوامی تاریخ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عام معاشرہ میں فٹ نہ ہو سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں مثلاً سرکاری ملازم عام طور پر ساری عمر معاشرہ سے الگ الگ رہ کر گویا تھرماس میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک نک دک دقت صحرا میں تنہا پاتے ہیں اگر ان میں کوئی ایسے جوہر نہیں جن کی وجہ سے معاشرہ انہیں اپنا لے تو وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے عوامی تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ عشر پہ تقطرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے گے سارے ریٹائر ہوں گے تک عوامی تاریخ کی کامیابی کے لیے یہ امر بھی لایم تک ہے کہ عوام کو مسلسل مصروف حرکت رکھا جائے ان کو لگاتار چلاتے رہیں اور اتنی فرصت ہی نہ دیں کہ کسی جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہنگامے برپا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تراش ڈالے جائیں اس طرح مسلسل شور و شگف میں مصروف رہنے سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی رہی صحیح صلاحیتیں بھی محدود ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص عوامی تحریک کے نشہ کا خوگر ہو جائے وہ کسی فکری تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ اگر کسی ایک عوامی تحریک سے الگ ہوگا تو کسی دوسری عوامی تحریک ہی میں شامل ہوگا <coughs> کیونکہ اسے سکھایا ہی گیا, یہ گیا تھا کہ عمل نام ہے ہنگامہ آرائی اور گوگا یائی کا اس لیے وہ فکری تاریخ کو بے عملوں کی جماعت قرار دیتا ہے اور اس کی طرف رخ نہیں کرتا یہ مسلسل ہم ہنگامہ آرائیوں سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شل اور ان کے دل میں یہ خیال راسک کر دینے سے کہ حق و صداقت کی اجارہ دار صرف ہماری پارٹی ہے ان میں وہ اندھی عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے جسے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے انگریزی زبان میں فیت کہتے ہیں فیت کی وضاحت برگوسان نے بڑے جامع انداز میں کی ہے بڑی غور طلب چیز ہے جو وہ کہہ گیا ہے برگوسان نے فیت کے متعلق کہا ہے کہ فیت یہ نہیں کہ اپنے متبعین کو دکھا دیا جائے کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں فیت یہ ہے کہ ایسا شہر پھونک دیا جائے کہ انہیں چلتے ہوئے پہاڑ بھی دکھائی نہ دے کیا بات ہے ان لوگوں کی ساتھ عوامی تاریخ کے لیڈر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے متبعین کی نگاہوں کو اس درجے مشکور کر دے کہ جو حقائق دوسروں کو یوں ہی نظر آ جائیں ان کے متبعین لاکھ سمجھانے اور دکھانے پر بھی انہیں تسلیم نہ کر یہ تو رہے نے من عوامی تحریک کے لزوم و خصائص جہاں تک اس تحریر کے لیڈر کا تعلق ہے اس کے اندر بھی چند ایک خصوصیات کا ہونا نہایت ضروری ہے مثلاً وہ اصول پرستی کی جگہ حکمت عملی کو اپنا مسلک قرار دے یعنی جیسا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مسلحت کا تقاضا ہو بلا جھجک ایسا کر گزرے خواہ اصولوں کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے متبعین کو باور کرا دے کہ اس میں کوئی اصول شکنی نہیں ہوئی اسے اس کا کبھی احساس نہ ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں اس کی مکرنے کی روش کے متعلق وہ اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کرا دے کہ جنگ میں ہر قسم کا ہر بات جائز ہوتا ہے وہ سرکشی اور قانون شکنی میں لذت محسوس کرے اور اپنے مخالفین کو ذلیل اور حقیر کر کے خوش ہو ہاں اس کے لیے اسے دوسروں کے خلاف کیسے ہی جھوٹے الزامات کیوں نہ تراشنے پڑے اس طرح دوسروں کو ذلیل کرنا اس کے متبرین کے نزدیک بھی سب سے بڑا حسن عمل قرار پائے گا اور وہ اسے اپنی بہت بڑی, بڑی کامیابی سمجھے اس کے لیے ایسا ضدی ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ خوا اپنے آپ کو تباہ اور اپنی تاریخ کو ختم کر دے لیکن نہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرے اور نہ کسی مقام پر سرینڈر کرے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی قیادت کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس طرح اسے ون مین شو بنائے رکھے اس لیے وہ اپنی تاریخ میں ایسے لوگوں کو کبھی بار نہیں پانے دے گا جن کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ کل کو اس کے ہم ہو جائیں گے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عوامی تاریخ کی بنیاد طبقاتی تفاوت کی شدت احساس پر ہوتی ہے اس تفریق کو کم اور رفتہ رفتہ ختم کرنے کا فکری اور تعمیری طریقہ یہ ہے کہ نچلے طبقے کی سطح کو اس قدر بلند کیا جائے کہ اوپر اور نیچے کی تفریق باقی نہ رہے پرانے کریم نے جنت کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں طبقاتی تفاوت کو اسی طرح مٹایا گیا ہے اس میں محلات کو گرا کر جھونپڑیوں میں تبدیل نہیں کیا گیا اس میں جھونپڑیوں کو ابھار کر محلات کے برابر لایا گیا ہے لیکن عوامی تحریک میں مشتمل, مش, مشتعل ہجوم ہر تعمیر کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیتا ہے اور اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے مساوات پیدا کر دی حالانکہ یہ وہ مساوات ہے جس کا مکمل ترین نمونہ قبرستان میں ملتا ہے دو مردوں میں جتنی مساوات ہوتی ہے کسی متنی ہوتی نہیں یہ وہ مساوات ہے جس کا مکمل ترین نمونہ قبرستان میں ملتا ہے یا گٹا ٹوب اندھیرے میں اندھیرے میں نشیب و فراز بالکل نظر نہیں آتے سب تاریکی کی چادر میں گم ہو جاتے مم. یہ مم. ہیں یہ ہیں عزیزان عمان وہ عناصر جن سے ایک عوامی تحریک ترتیب پاتی ہے اور یہ ہیں وہ محرکات جن کے بال بوتے پر وہ زندہ رہتی ہے یعنی یہ کہ عقل و فکر کے چراغوں کو گل کر کے عوام کے جذبات کو مشکل اور مسترب رکھا جائے اور معاشرہ میں مسلسل خلفشار و انتشار کے اس برپا کیا جائے <تصفح> میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں مذہب کے نام پر ایک عوامی تاریخ کی طرح ڈالی گئی ملک میں بدقسمتی سے غلط نظام زندگی اور ارباب نظم و نسب کی بدعنوانیوں سے جون جون عوام کی حالت خراب سے خراب کر ہوتی گئی یہ تاریخ بھی بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تقریبی نتائج بھی ابھرتے چلے جائیں آپ اس تاریخ کی تاریخ پر غور کیجئے آپ کو اس میں کوئی تعمیری کام دکھائی نہیں دے گا اس کے برعکس اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ انہوں, انہوں نے اس تمام عرصے میں ایک دن بھی ملک کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا یہ مسلسل کیوں کریٹ کرتے رہے یہ تاریخ بڑھتی تو گئی لیکن جن خوش آئند وادوں سے عوام کو اپنے پیچھے لگا لیا گیا تھا ان کے ایفا ہونے میں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا کہ اس کے بعد اس کا ٹیمپو قائم رکھنا مشکل ہو گیا اس کی وجہ سے اسے اپنا رخ دوسری طرف گولنا پڑا اور بحالی جمہوریت کے نام سے اس میں نیا آئین ڈالا گیا اور پھر اس روڈ رولر نے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا جو تباہی مچائی اس کے نشانات اب تک اس ملبے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں جس کے نیچے علم و عقل ہوش و خرد اور تہذیب و شرافت کی لاشوں کو دبا دیا گیا عزیزہ نعمان میں یہ کہہ رہا ہوں اور میری کشمیر تصور کے سامنے بعض پیشانیوں کی وہ خشم آلود سیکھنے آ رہی ہیں جو انتہائی غم و غصے کے عالم میں مجھ کہہ رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ غلط نظام کیوں مٹ گیا میں اس سوال کا تفصیلی جواب تو ذرا آگے چل کر دوں گا یہاں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ میں اس غلط نظام کے مٹنے کا افسوس نہیں کر رہا غلط نظام کو تو مٹنا ہی چاہیے مجھے افسوس ہے اس غلط طریق کا جو اس غلط نظام کو مٹانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا غلط کو غلط سے مٹائیے تو غلط پھر بھی موجود رہے گا صرف اس کے پیدر میں فرق آئے گا محالی جمہوریت کے اس کوحرام کی تان اس پر ٹوٹی کہ ہمیں ووٹ دو <خصف> ظاہر ہے کہ <خصف> ہمیں ووٹ دو ایسا پروگرام نہیں جس سے عوامی تاریخ کے جھکڑ کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھا جاتا سکے ایک زیرت نگاہ نے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی تاریخ کی نفسیات کا زیادہ گہرائی میں اتر کر مطالعہ کیا تھا اس حقیقت کو اسی زمانے میں بھانپ لیا اور ہمیں ووٹ دو کی جگہ ہمیں روٹی دو کا فتیلہ اس انداز سے پھینکا کہ محرومیین کے جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے یہاں سے یہ موجود ہوئی اب اس تاریخ کو صحیح معنوں میں عموم عوامی بننے کے لیے ٹھیک ٹھیک جذبہ محرکہ مل گیا اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہی راگ اللہپنا شروع کر دیا لیکن عوامی تاریخ میں تو جو پہل کر جائے وہی میری ہوتا ہے اس لیے اب میدان سوشلزم کی معاشی تاریخ کے ہاتھ میں ہے باقیوں کے یہاں اپنے ناکام تجارت کی نوہر के کے سوا کچھ نہیں جو سوم یا زیادہ سے زیادہ چالیسویں تک باقی رہ سکتی ہے اس کے بعد میں یہ ہے وہ مقام عزیزان مانگ جس پر ہم کس وقت کھڑے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ کسی سیاسی پارٹی سے میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب العلم ہوں اور قرآن کی روح سے مذہبی فرقوں کا وجود شرک ہے اور سیاسی پارٹیاں حکمت فراؤنی کی مست میری تاریخ جت سر فکری ہے اس لیے ہم عملی سیاسیات میں بھی حصہ نہیں لیتے میں نے جو کچھ آپ کی حکمت میں عرض کیا ہے وہ نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی تنقید یہ میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہاں کے حالات کا معروضی یعنی آبجیکٹو تجزیہ ہے مجھے دین سے عشق ہے اور پاکستان سے اس لیے محبت کہ یہ سرزمین دین کا نظام قائم کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی اور اس کے حصول کی جد و جہد میں میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا تھا تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے کہ جو تحریکیں عقل و فکر کے چراغ بجھانے کے لیے جھکڑ بڑھ کر اٹھے اٹھیں انہوں نے انسانی تہذیب و تمدن کی عمارات کو تباہ کر کے رکھ دیا اس سیلاب بے پناہ کا مقابلہ وہ سلطنتیں بھی نہ کر سکیں جو سردیوں سے پہاڑوں کی طرح محکم چلی آ رہی تھی اس لیے مملکت پاکستان جو ابھی اپنے اہل قبولیت میں ہے اس کا مقابلہ کیا کر سکے گی جب انیس سو اڑسٹھ انہتر کے ہنگامے پورے زوروں پر تھے تو میں نے ان کے آتش برداروں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ قوم کو قانون شکنی کا پوگر نہ بنائیں انہیں قانون کا احترام سکھائے قانون शिकनी دواری تلوار ہوتی ہے جب بیگانے اس کا شکار ہو چکتے ہیں تو, تو پھر یہ اپنوں کے خلاف اٹھنی شروع ہو جاتی ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب انیس سو بیالیس میں की نے کٹ انڈیا کی تاریخ شروع کی اور قوم کو قانون سیکھنی کے لیے بے چھوڑ دیا تو اس نے قائد اعظم کو بھی دعوت دی تھی کہ جب انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہے تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیے یا کام کان اس کی تعین کیجئے اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ گاندھی جی قوم کو قانون کا احترام سکھائیے قانون شکنی کا سبق نہ پڑھائیے ایک دفعہ قوم کو اس کی عادت پڑ گئی تو آج جس سیلاب کا رخ انگریز کی طرف ہے کل کو اس کا رخ خود آپ کی سمپ ہو جائے گا اس وقت اس کے سامنے بند باندھنا آپ کے بس میں بھی نہیں رہے گا کیا بات کی صاحب اس ہے <laughs> یہی کچھ عزیزانِ من میں نے اپنے ہاں کے ان لیڈروں کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اس وقت قوم کو قانون سیکھنے کے لیے ابھار رہے اور اس کے اس افریتی رقص سے آتشی پر جشنِ مسرت منا رہے تھے میں نے کہا تھا کہ الادین کے چراغ کے اس جن کو بوتل سے نہ نکالیے یہ ایک دفعہ باہر آ گیا تو اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا خود اللہ دین کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی لیکن قوت کے نشہ کی بدہوشی اس قسم کے مشوروں کو کب در پورے تنا سمجھتی ہے انہوں نے قانون شکنی کی جی بھر کر داد دی ان عناصر کو کام کا ہیرو قرار دیا اب حالت یہ ہے کہ جب وہی قانون شکنی کے خوبر عناصر ان کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ چیخنے لگ جاتے ہیں اور حکومت سے فریاد کرتے ہیں کہ انہیں روکیے لیکن اب انہیں کون روک سکتا ہے جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکو نے جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے جو اشکوں نے مڑتائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے اتنا خوبصورت شو جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے اور اس کا فمیادہ ساری قوم بھگت رہی ہے اس وقت پورا معاشرہ لا قانونیت لا نیسنیس کی زد میں آگیا ہے اس سے بھی آگے مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے جس کے تصور سے میری روح کاپ اٹھتی اس معاشی تحریک میں جن لوگوں کو تاریخ میں لوگوں کو جس قدر سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں ان سے ان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہی ہماری پارٹی برسر اقتدار آئی ہم میں سے ہر ایک کے پاس بنگلہ موٹر کارخانہ سینکڑوں مربع زمین چاندی سونے کے ڈھیر لگے ہوں گے اور انہی تصورات کی کشش ہے جو انہیں اس تاریخ کی طرف کشان کشان دیے جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پارٹی برسر اقتدار آ بھی گئی تو عوام کے ساتھ کیے گئے اس قسم کے وعدے کبھی, بھی کبھی پورے نہیں ہو سکیں ان کا راتوں رات پورا کرنا کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی اس وقت یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور جب مایوس ڈسپریٹ ہو جائے تو اس کی تدا کاریاں حدود فراموش ہو جایا کرتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بلی کسی ایسے کمرے میں گر جائے جس سے باہر نکلنے کے سب راستے مسدود ہوں تو وہ آنکھیں نوچ کرتی علم النف کی روح سے مایوسی یا فرسٹریشن کا رد عمل شدید قسم کا ایگریشن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پرانے کریم کی روح سے ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں ابلیس کے معنی ہیں مایوسی اور شیطان کے معنی ہیں سرکشی جب ابنیس شیطان بن جاتا ہے تو قرآن اسے ادب مبین کہہ کر پکارتا ہے عجیب چیز ہے یعنی فرسٹریٹڈ کا ڈیسپریٹ ہونا ادوب مبین کیا بات ہے اس قرآن اظہار اس کتاب مبین کی اور دکھ تو وہ پہلا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی بات سمجھ